إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فنفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق مشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عند غطاك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره فذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا حاضرين جمع وافرادا من حوادي بعد پارے آپ کے سامنے جب تم اللہ کے راستے میں اللہ کے قاطر سفر کر رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرولا سکولہ اور جو سلام کرے جو تم کو سلام کرتا ہو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو سب تغونا بل حیاس الدنیا دنیا مال و متاح کو چاہتے ہوئے فعند اللہ, مغانی و کثیرہ اللہ تعالی کے پاس ایسا مال غنیمت بہت زیادہ ہے کزاری کا کن تم قبل وسح بین تم بھی تو زندگی میں زندگی کے ایک مرحلے میں اسی طرح تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا تو لہٰذا تحقیق کر لیا کرو ان اللہ حقاً بما بیما تھا تم جو کچھ بھی کر رہے وہ اللہ تعالی اس سے باخبر ہے آیت کا ترجمہ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو آیت کا شان نزول جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اس کی روشنی میں آپ آیت کو خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آیت ایک واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین ایک دفعے کہیں سفر پہ جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا تھا چرواہے نے جیسی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو دیکھا تو سلام کیا صاحبہ نے یہ سمجھا کہ یہ کافر ہے یہ غیر مسلم ہے اور اس ڈر سے سلام کر رہا ہے کہ کہیں ہم اسے مار نہ دیں کافر سمجھ کر حضراتِ صحابہ کرام ذوان اللہ علیہ و نے سلام کرنے کے بوجود اسے مار دیا قتل کر دیا اور وہ بکریہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس واقعی کے سلسلے میں آسمان سے وحی آئی جس میں کہا گیا کہ یا ایوہ الذین آمدوا اذا ضرقتم فی سبیل اللہ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا ایمان والو جب کبھی تم کسی سفر میں رہو کسی اجنبی سے سامنا ہو جائے وہ تمہیں سلام کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہا ہے تم بغیر تحقیق کے اس کو مت مارو بغیر تحقیق کے اسے کافر مت جانو کافر مت کہو تب تغون عرب الحیات الدنیا تمہیں دنیا کی تمہیں اگر چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت کی شکل میں اور پھر اس کے بعد بہت اہم بات کہی گئی کہا گیا ذرا تم اس بات کو بھی یاد رکھو کہ ایک دن وہ بھی تھا کہ تم بھی اسی طرح سے کافر تھے جس طرح سے تم نے اس کو کافر سمجھا اپنی زندگی کے انیام کو یاد رکھو جب تمہیں ہدایت ملنے سے پہلے تم بھی کو اس کو یاد رکھو اللہ نے تم کیا تو کر لیا کرو آئندہ سے ایسا نہ کیا کرو محترم اس آیت میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی وہ یہ جو ہے جو بھی ہدایت یافتہ ہیں جو بھی ہدایت یافتہ ہیں جنہیں حق ملا ہوا ہے انہیں اپنے گزرے ہوئے ایام کو بھولنا نہیں چاہیے گزرے ہوئے ایام کو بھولنا نہیں چاہیے جو لوگ آج ہدایت یافتہ ہے وہ سوچیں ہو سکتا ہے کہ وہ آج سے کئی سال قبل اس ہدایت سے محروم رہے ہوں آج جو نمازی ہیں ہو سکتا ہے وہ یاد رکھیں اپنی زندگی کے اس مرحلے کو جب وہ نمازوں سے دور تھے آج جنہیں توحید اور اقتباع سنت کی دولت ملی ہوئی ہے و اپنی زندگی کے ایام کو یاد رکھیں جب وہ اتنے مت سے محروم تھے آج جو ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر ہے وہ اپنی زندگی کے ان دنوں کو یاد رکھے جب وہ تقوی اور خشی الہی کے راستے سے دور تھے پرانی مزید ایک بہت بڑی تعلیم دے رہا ہے اے ہدایتہ لوگوں تم اپنی زندگی کے ان ایام کو یاد رکھو جب تم اس ہدایت سے محروم تھے ان ایام کو اگر انسان یاد رکھتا ہے تو کیا ہوگا دو باتیں ہوں گی پہلی بات تو یہ ہے اس کے اندر ہدایت کی اس نعمت پر جذبہ شکر پیدا ہوگا انسان جب جب یاد رکھے یاد کرے گا کہ میں تری بے نمازی تھا اللہ نے کتنی توفیق دی کہ آج میں نمازی بن گیا میں کبھی سبر پرست اللہ کی توفیق ہے کہ آج میں موحد بن گیا میں کبھی سنتوں سے جنگ کیا یاد کرتا تھا اللہ کی توفیق ہے کہ آج میں متبیع سنت بن گیا میں کبھی عائش پرستی کے میں مبتلا تھا اللہ کی توفیق ہے کہ میں تقوی فرست انسان بن گیا انسان اگر اپنے گزرے ہوئے بگڑے ہوئے ماضی کو یاد رکھتا ہے یہ چیز اس کے اندر ہدایت کی نعمت پر شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہے انسان ہر آن اور ہر لمحے جذبہ شکر سے ہوتا ہے جب بھی دعا اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں وہ اللہ سے ضرور کہتا ہے پرور تیرا شکر ہے ہدایت کی نعمت پر تیرا شکر ہے حق کی نعمت پر پرور تیرا شکر ہے تیراط مستقیم کو اپنانے کی جو نے توفیق دی انسان اپنے فکر ماضی کو یاد رکھتا ہے ہدایت پر اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اپنے بگڑے ماضی کو یاد رکھنے کی صورت میں کہ انسان کے اندر اپنی عبادت اپنی ہدایت اور اپنے تقوی کا غرور نہیں پیدا ہو سکتا اگر وہ اپنے ماضی کو یاد رکھے یاد رکھنا شیطان کی جو مختلف چالیں ہیں شیطان کی جو مختلف ایاریاں مکاریاں ہیں اس میں سے گمراہ کرنے کے لیے مستقیم کے حوالے سے گمراہ کروں گا اللہ لاہور مستقیم کے حوالے سے گمراہ کروں گا سراط مستقیم پر دائر کے گمراہ کروں گا اس کے بڑے گہرے معنی ہیں اس کے جا مختلف معنی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان بچا اوقات کسی عبادت بزار انسان کے اندر عبادت کا نشا عبادت کا غرور پیدا کر دیتا اسرائیل کے شخص کے بارے میں فرمایا کہ بنو اسرائیل کے دو اشخاص تھے ایک بڑا ہدایت یہ آپ حق پرست اور دوسرا جو ہے تو ہی تو تھی اس کے پاس مگر گنہگار اور آسی اور نافرمان فرمان یہ ہدایت یہ آپ جو شخص تھا اس اس نے جو ہے اپنے اس نافرمان دوست سے خطاب کر کے کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ دولہ تجھے کبھی نہیں کرے ہاں جب تک توحید پر ہے وہ کتنا بڑا نافرمان کیوں نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ فلاش رحن ہے جب توحید نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں توحید نہیں ہے شرک ہے مشرک ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ فی النار ہے لیکن آدمی توحید پر ہے اگر توحید میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے زندگی میں کتنی بڑی نافرمانیاں کیوں نہ ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں تم جاننا میں نہ جاؤ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ گارنٹی اور وہ بھی شخص قسم کھا کے کہہ رہا تھا اللہ کی قسم اللہ کسے معاف کرے معاف کرے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جملہ اللہ تبار کو اس قدر ناراض کر گیا رب العالمین نے کہا تو کون ہوتا ہے میرے اختیارات میں دخل دینے والا میں نے میں نے اس کو معاف کر دیا جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا اور تیری زندگی کے سارے آماز دائر کر دیے وہ جہنم رسید ہوا اور جنت میں لیا. ایک شکل ہے اللہ کی حدیثوں بتائیے کہ انسان کے اندر شیطان عبادت کے حوالے سے کیسا غرور پیدا کرتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف میں ایک شخص لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نشے میں جو نشے سے شور اٹھا معلوم ہوا کہ شراب بھی ہے اور شرابی کی سزا ہے چالیس کوڑے صلی اللہ صلی اللہ چالیس کوڑے لگائے. لگائے چھوڑ دیا سزا ہو گئی چند دنوں بعد پھر اسی نشے کی حالت میں پایا گیا پھر پکڑ کے لایا گیا چالیس کوڑے لگائے گئے چھوڑ دیا گیا چند دنوں بعد تیسری مرتبہ پھر اسی نشے کی حالت میں پایا گیا لایا گیا تیسری دفعہ ایک صحابی نے کہہ دیا علیہ ایک, ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کی لانت کو پر بار بار سزا دی گھروں پھر شراب کے آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متعدد فرمانے لگے لا آپ نے کہا کے کہ لانت مت بھیجو لوالافی کو اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت مد کرو کیونکہ تمہارے اپنے بھائی پہ لانت کرنے سے شیطان خوش ہو رہا ہے ہو یق اللہ پھر آپ نے کہا اسے کہ محبت ہے اللہ حبت اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اس واقعے کے بعد ذرا رک کر سوچیں آپ یہ واقعہ بس اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد دیتا ہے اس نے جو گنا کیا اس کی سزا تو مل گئی چالیس کوڑے اس نے کھا لیے سزا تو مل گئی مزید لانت پیچھ کے سزا کیوں میں رہے ہو شیطان کو مزید خوش کیوں کر رہے ہو اپنے بھائی کے خلاف دیکھو یہ حدیث سے جو بڑا پیغام ملتا ہے وہ کیا ہے جو ہداف یافتہ لوگ ہیں ان کا تعلق گمراہ لوگوں سے کیسا ہونا چاہیے ہداف یافتہ شد گمراہ انسان کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھے بلکہ ہمدربی کی نظروں سے دیکھے یاد رک جو شخص ہدایت یافتہ جو گمراہ اس کا تعلق کیسا قرآن اور عزیز کی روشنی میں دائی اور مدعو کا تعلق کیسا ہونا چاہیے جو ہدایت یافتہ ہے وہ دائی ہے اور جو گمراہ وہ مدھو ہے اور دائی اور مدو کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے جیسا تعلق ڈاکٹر اور مریض کا ہوتا ہے ڈاکٹر اور بیمار کا ہوتا ہے ڈاکٹر کو کس سے نفرت ہوتی ہے ڈاکٹر مریض کی بیمار کی بیماری سے نفرت کرتا ہے اسے بیمار سے ہمدردی ہوتی ہے اگر ڈاکٹر بیماری سے نفرت کرنے لگے وہ مریض کیسے شفا پر اس کا علاج کیسے ہوگا دائی اور مدھو کا تعلق بھی ویسے ہی کہ کی کی برائی سے اس کی غلطیوں سے اس کی نافرمانی سے نفرت ہو اور ہر دردے نفرت ہو لیکن اس کے تعلق سے ہمدردی ہو اس جنم کی طرف بڑھنے والے انسان کو ہم جنت کی طرف کیسے لے آئیں یہ ٹرپ ہونی چاہیے ہمدردی ہونی چاہیے قرآن مجید کو پڑھیے قرآن مجید ہمارے ندی اللہ و سلام و علی کے سلسلے میں آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں آپ اس قدر, قدر غمگین ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کس غم میں علم یمینو اس غم کی انسان یہ نہیں لا رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی لوگوں کی گمراہی کو دیکھ کر لوگوں کو جہنم کی طرف بڑھتے دیکھ کر طرف جاتے تھے روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نادان جنت کا راستہ چھوڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں میں کیسے انہیں جنت کی طرف بلاؤ اور بلا بھی رہا ہوں تو یہ میری بات کو نہیں مان رہے اللہ کے نبی چڑپ جاتے تھے رنگین ہو جاتے تھے یہ ہمدردی کا جذبہ یاد رکھنا جب تک یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا حق کی تبلیغ میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور مدو کا تعلق ڈاکٹر اور مریض گمراہی کے دنوں کو ذرا یاد رکھو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اللہ کی ہدایت دے اللہ کے ایک احسان کو بھی یاد رکھو, بھی یاد رکھو محترم بھائیو بھائیوں آیت میں جو بات بتائی گئی اس کا تعلق صرف نعمتیں ہدایت اور عبادت ہی سے نہیں زندگی کے ہر معاملے میں کامیاب زندگی کا رہنما یہ آیت کہ کوئی بھی انسان اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ اپنے ماضی کو نہ بھولے اپنے گزرے ہوئے دنوں کو نہ بھولے اپنی ماضی کو نہ بھولے آج کا امیر سوچے ممکن ہے کہ زندگی میں کبھی وہ مرحلہ بھی اس پہ گزرا ہے کہ وہ غریب رہا ہو آج جو بنگلوں میں ہے وہ سوچے کہ کبھی وہ کسی چھپڑ پٹی میں رہا ہے آج جو خوشیوں اور مسرتوں میں ہے وہ سوچے کہ زندگی کے انیام کو یاد رکھے جب غم کا سایہ جو ملنا رہا تھا اور آج جس کے کاروبار آسمان درستی کے آسمان پہ پہنچا ہوا ہے ذرا وہ اپنی زندگی کے انیام کو یاد رکھے جب وہ دانے دانے کے لیے ترس رہا تھا یہ آیت بہت بڑا زندگی کا رہنما اصول دے رہی ہے انسان کبھی اپنے ماضی کو نہ بلائے اپنے ماضی کو یاد رکھ کے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ بخاری اور حدیث بخاری اور مسلم کے حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے تین اشخاص کو آزمایا بنو اسرائیل کے تین اشخاص سے ایک ابرس تھا برش کی بیماری والا جس میں سارا فلن سفید ہو جاتا ہے چمڑی سفید ہو جاتی ہے لا علاج مرد لا علاج مرد انسان لاکھوں روپئے خرچ کر لے اس کا علاج ہونا بہت مشکل ہے برف کی بیماری اور دوسرا ایک سرا گنجا گنجا فن جس کے وہ سر پہ تھا سارے سر کے بعد جھر گئے تھے سارا سر زخمی اور تیسرا شخص اندار اللہ تبار کو تعالیٰ کی نصیحت ہوئی کہ ان کو آتمائے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا ایک فرشتے کو اللہ تعالی نے ان ان کے کے کے کے کے پاس پاس پاس پاس بھیجا فرشتہ ان کے پاس سب سے گیا اور کے پاس جا کے کہا جو برس کی بیماری والا تھا کیا؟, کیا چاہتے ہو تمہاری خواہش کیا ہے اس نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ جو میرا رنگ ہے جو بیماری ہے فرق کی ختم ہو جائے اور جو فری رنگ ہے جلد کا صحیح چمڑا مجھے آ جائے صحیح رنگ مجھے آ جائے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے ہی حکم سے اللہ کی اجازت سے اسے شفا مل گئی برف کی بیماری ختم ہو گئی فرشتے نے کہا مال چاہتے ہو کون سا مال عزیز ہے کون سا مال پیارا ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے اوم مل جائے تو اس کو اونٹ دے دیے گئے حاملہ گئی جس سے اس کے بعد اس کی نسل بڑھتی گئی پڑتی گئی اب شہد بھی مل گئی مال بھی آ گیا دولت بھی آ گئی فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جو کہ آپڑا تھا گنجا شخص زخمی بال جس کے جھڑے ہوئے جا کے کہا کیا چاہتے ہو تمہاری زندگی کی کوئی خواہش ہے اس نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ یہ بیماری ختم ہو یہ آفت ختم ہو یہ مصیبت ختم ہو یہ زخم ختم ہو اور اچھے مال آ جائے تو مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں نفرت کا یہ ماحول ختم ہو لوگ مجھ سے اسی طرح ملیں جلیں جس طرح سے ہم لوگوں سے ملا جلا کرتے ہیں فرشتے نے ہاتھ پھیلا اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے اللہ کی اجازت سے اس کو شفا مل گئی فرشتے نے کہا مال چاہیے کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ مجھے مجھے جو ہے گائے مل جائے گائے بائیں مل جائے اللہ کے حکم سے اس کو ایک حاملہ گائے گئی جس سے آگے چل کر اس کی نسل بڑی نسل بڑی اور دیکھتے دیکھتے, دیکھتے کا ایک بڑا ریور اس کے پاس ہو گیا اور پھر تیسرے شخص کے پاس دیا. اندھے شخص کے پاس گیا جا کے کہا کیا خواہش ہے تمہاری کیا آرزو ہے تمہاری اندھے نے کہا بس یہی ایک آرگو ہے یہ جو بینائی چھن چکی ہو بینائی کی نعمت لوٹا دی جائے میں بھی جس طرح عام لوگ دیکھتے ہیں میں بھی دیکھنے لگوں فرشتے نے ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم سے بینا لوٹ آئی فرشتے نے کہا مار چاہتے ہو اس نے کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ مجھے بکریاں مل جائیں اللہ کے حکم سے ایک حاملہ بکری دی گئی جس کی نسل بڑی اور بڑھتے بڑھتے بکریوں کا بڑا ریڑھ اس کے پاس جمع جنو گیا اب دیکھو تینوں کو شفا مل گئی تینوں کو دولت مل گئی بیماری ختم بیماری جگہ بیماری کی جگہ تندرستی آ گئی فخر و فاتے کی جگہ مال و دولت مل گئی اب چند دنوں بعد ایک مدت گزرنے کے بعد اسی فرشتے کو اللہ تعالی نے انسانی شکل میں بھیجا یہ فرشتہ سب سے پہلے جو برس والا شخص تھا اس کے پاس گیا اور گیا بھی تو کس شکل میں گیا اسی برس والی بیمار کی شکل میں گیا ایک ایسے بیمار کی شکل میں جس سے برف کی بیماری لاحق ہو فرشتہ گیا اور جا کے اس سے لگا میرے مسافر ہوں بہت دور سے آ رہا ہوں تھکا ماندہ ہوں بیمار ہوں ذرا میری مدد کر دینا ذرا مجھے مال دے دینا وہ کہنے لگا نہیں میری ضرورتیں بہت ہیں میرے اخراجات بہت ہیں تمہیں دینے کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے فرشتے نے کہا دیکھو انسان کتنا نہ ہے انسان اپنے ماپی کو کتنا جلد بھول جاتا ہے فرشتے نے کہا کیا تم وہی انسان نہیں ہو آج سے چند صاحب قبل اسی برف کی بیماری میں مبتلا تھے اور اللہ نے تمہیں شفا دی اور اتنا جلد بھول گئے وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہ مال یہ دولت یہ سب کچھ یہ تو میں اپنی محنت سے کمایا ہوں اور ہمارے آب وا سے وراثت میں ملی ہے مجھے فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو, اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہو, اللہ کرے کہ وہی پرانے دن تیری زندگی میں دوبارہ لوٹ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا یہ، وہ صحت کی نعمت پھر چھن گئی پھر برف کی بیماری لوٹ آئی اور مانو دولت کی نعمت بھی پھر چن گئی اور دولت کی جگہ پھر جو ہے پکڑوں کافے کے بادل اس میں من لانے لگے پھر فرشتہ دوسرے شخص کے پاس لیا جو کہ اپرا تھا گنجا تھا جا کے درخواست کی اور گنجے جو گنجا تھا اللہ نے گنجاپن دور کیا تھا دولت دی, دی فرشتہ گیا تو گنجے انسان کی شکل میں گیا جسے گنجا گنجاپن لائق تھا اور جا کے کہنے لگا بھائی مسافر ہو دور سے آیا ہوں پریشان حال ہوں بیماری نے برا حال کر رکھا ہے ذرا اللہ کے لیے میری مدد کر دینا وہ بھی وہی کہنے لگا کہا کہ اخراجات بہت ہے ضرورت مند بہت زیادہ ہے تمہارے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے فرشتے نے کہا اپنے ماضی کو بھول گئے اپنے پرانے ایام کو بھول گئے جبکہ یہی گنجاپن تمہیں لایک تھا غریب سے اللہ نے تمہیں تندرستی دی مال اصا کیا اس نے بھی وہی جواب دیا کہ نہیں نہیں یہ دولت تو ہمارے آب اجداد سے وراثت میں آئی ہوئی دولت ہے اور اپنی محنت کے بل پر, پر کمائی ہوئی دولت ہے فرشتے نے کہا اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ کرے کہ وہ پرانے دن تمہارے اللہ کے نبی وسلم و و فرماتے ہیں کہ و تندرستی کی پھر پھر وہی گنجا پنا گیا دولت بھی چن گئی جو ہے سکر و فافتے کے پر ملانے لگی. اور پھر شخص کے پاس گیا تیسرے شخص اندھے کے پاس جس کو اللہ نے شفا دی تھی دیکھنے لگا تھا جا کے اندھے کی شکل میں گیا فرشتہ جا کے کہنے لگا میرے بھائی ہو اندھا ہو ذرا میری مدد کر دینا ذرا میری مدد کر کہنے لگا اللہ کے بندے کتنا مارتا ہے یہ دیکھو یہ بکریوں کا ریوڑ ہے تم جتنا چاہتے ہو لے جاؤ جو چاہتے ہو لے لو اس نے فرشتے نے کہا کہ میرے بھائی مبارک ہو تمہیں تم کامیاب ہو گئے میں انسان نہیں میں ضرورت مند نہیں میں وہی فرشتہ ہوں جسے بیچ کر اللہ نے تمہیں شفا دی تھی اللہ تعالی نے تم تینوں کو آزمایا تھا تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے شاید اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ انسانوں میں جو بھی معذور ہوتے ہیں لنگڑا لولا کانا اندھا مختلف قسم کی معذوریاں ہوتی ہیں یہ حدیث ایک فائدہ دیتی ہے معذور انسانوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہمیشہ ہوا کرتا ہے اور واقعی اور مشاہدہ پہ مشاہدہ اس بات سے شاہد ہے معذوروں کو دیکھ لو معذوروں میں جتنے اچھے اخلاق ایک انجی اور کے پاس ہوتے ہوتے ہیں کسی اور معذور کے پاس اتنے اچھے اخلاق آپ کو نہیں ملیں گے اس حدیث کا ہے فائدہ یہ بھی ہے گویا دیکھو سبحان اللہ اس حدیث میں یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کے ماضی کو یاد رکھتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور جو اپنی ماضی کو یاد نہیں رکھتا اس کا انجام کیا ہوتا ہے انسان کتنا نہ شکرا ہے قرآن نے کہا وہی رہا انڈل انسان آ رہا ہوگا ہم جب انسان سے انعام کرتے ہیں نعمتوں سے نوازتے ہیں نعمتیں دیتے ہیں تو احراف کرنے لگتا ہے منہ مو مولنے لگتا ہے کہ ہو جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے وہی رام شروع دعائ ناری اور جب اگر خوشیوں کی جگہ مصیبت آ تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جس طرح برے دنوں میں مصیبتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے خوشیوں میں مسرتوں میں شادمانیوں میں بھی اللہ کو اسی طرح سے یاد رکھے اسی لیے آپ نے اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا چاہے وہ وکیل اللہ یہ سر رکھو یعارف کا فشت تھا چاہے رو عکیل اللہ یہ سر رکھو یارف کا فشتہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے برے دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے تو اچھے دنوں میں تم اللہ کو یاد رکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بیماری کے ایام میں اللہ تمہیں یاد رکھے تو جب تندرستی ہے تو تم اللہ کو یاد رکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ غلطوں کے دنوں میں اللہ تمہیں یاد رکھے تو خوشیوں اور مسرتوں کے دنوں میں تم اللہ کو یاد رکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مصیبتوں کے دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں تو آرام اور راحت کے دنوں میں اللہ کو تم یاد رکھو چاہ پھر اللہ ہی پھر رکھو یار شدت انبیاء علیم السلام کے سلسلے میں, الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی انبیاء علیم السلام جو مستجاب الدعوات تھے قرآن مجید کہتا ہے انبیاء علیم السلام کے مستجاب الدعوات ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا ان کا نو یوسا رو نفل خی ہونا امکان کہتا. ہم نے ان پیغمبروں کی دعائیں قبول کی کیوں نہ ان کا مجھے سر وہ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں ہمیشہ سے یہ صفت رہی یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے نیکیوں میں سروکت کرنے والے اور رہا تھا اور ہر حالت میں ہم اس کو پکارنے والے رغب و آبا کے ایک معنی یہ ہیں اللہ سے دعا کرنا اس جذبے کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ کی محبت کے ساتھ بھی اور رغب و رحبا کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کی خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور زندگی کے غموں میں بھی جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں تو محترم بھائیوں آپ نے اس واقعے میں دیکھا کہ انسان اگر اپنی ماضی کو یاد رکھتا ہے اب اس کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے ماضی کو اگر بھول جاتا ہے اس کی نعمتیں بھی جو ہے ضائع ہو جاتی اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے یاد رکھنا انسان اگر اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا ہو جاتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے وہ کسی کو حکیم نہیں سمجھے گا وہ کسی کی تعطیل نہیں کرے گا وہ کسی سے ظلم نہیں کرے گا وہ کسی کو نہیں ستائے گا وہ مزلو کی مدد کرے گا وہ بھوکوں کو کھلائے گا پیاسوں کو پلائے گا ضرورت مندوں کے ہاتھ پٹائے گا اگر وہ اپنے ماضی کو یاد رکھا ہو انسان اپنے ماضی کو فراموش کیا ہوا انسان کبھی دوسروں کے کام نہیں آئے گا دوسروں کے کام آنا اگر آپ چاہتے ہیں یہ صرف دوسروں کے کام آنا یہ ایسی صفت ہے مسلم شریف کی ایک حدیث کی مطابق کے ایام میں انسان کو اللہ کے پاس دی دلانے والی صفت چاہیے چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے بن بن رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ ہے کہ پڑا کیا ہے راستے میں پڑاؤ کر کے مختلف صحابہ مختلف کام کر رہے تھے کوئی اپنا قیمہ گاڑ رہا تھا کوئی اپنی تیر وغیرہ درست کر رہا تھا مختلف صحابہ مختلف کام کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک منادی کو بھیجا اعلان کرنے والے کو اس نے اعلان کیا اصلا تجامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عبین عسمین کو اچھا آسمان سے کوئی عام وحی نازل ہوتی یا کوئی اہم بات بتانا چاہتے افسلا تو جامعہ کے جمع کرتے جاویہ کا اعلان ہوا عز اللہ اللہ رضی عنہ کہ ہم سب اکٹھا ہو گئے اور اکٹھے ہمیں جمع کر کے اللہ کے تقریر کی تقریر کر کے فرمایا لوگوں سنو مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے اپنی امت کو ہر خیر کی طرف بلایا اور ہر شر سے آگاہ کیا ہر خیر کی طرف بلایا اور ہر شر سے آگاہ کیا لوگوں سنو میں بھی تمہیں آگاہ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا وہ نہ جو آپ نے کہا میری امت میں امن وافیت اس کے ابتدائی دور میں رکھ گئی ہے میری امت کا ابتدائی دور و وافیت کا دور ہوگا پھر آپ نے فرمایا وہ وَسَ وَسَ تم کی رونا اور میری امت کا جو آخری دور ہوگا آخری زمانہ ہوگا وہ زمانہ ایسا ہوگا قدم قدم پر فتنے ہوں گے آزمائشیں ہوں گی پھر آپ نے کہا کسان یو رختی کو بازو ایسے فتنے کر دے گا ہر آنے والا کتنا گزرے میں فتنے سے بڑا ہو جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ سمن آرادہ سمن منی آپ نے فرمایا فطروں کے نئی آم میں مصیبتوں کے ایام میں آزمائشوں کے نئی آم میں جو شر جہنم سے بچنا چاہتا ہو جنت کا ہتار بننا چاہتا ہو اسے اپنے اندر دو صفتیں پیدا کرنی چاہیے آپ نے فرمایا پہلی صفت کافر کا والیوم عمدہ اللہ ریوم آخرت پر ایمان ایمانی ہی پر نجات کا دار و مداخ جس کے دل میں ایمان نے ڈھیر ساری نیٹیاں سرد آئے ایمان کامیابی کی پہلی شخص آپ نے کہا فکنوں کے ایام میں تم اگر نجات پانا چاہتے ہو جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو تمہارے دلوں میں ایمان ہونا چاہیے اللہ ریوم آخرت پر دوسری صفت کیا بتائی آپ نے فرمایا <آئیه> دوسری صفت فسلوں کی نجات دلانے والی کہا کہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو سلوک کے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو سلوک کے اپنے لیے پسند کرتے ہو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے پر کوئی ظلم کرے تو لہذا تم کسی پہ ظلم نہ کرو تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہیں دھوکا دے لہذا تم کسی کو دھوکا نہ دو تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہیں بدنام کرے لہذا تم کسی کو بدنام نہ کرو تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہاری عزت و آبوں سے کھلواڑ کرے لہٰذا تم کسی کی عزت و آبوں سے کھلواڑ نہ کرو دیکھو نبی فرماتے ہیں وسلم علیہ کے ایام میں ایمان کے بعد انسان کو جہنم سے بچانے والی اور جنت کا اوزار بنانے والی صفت کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تم اپنے ساتھ جو معاملہ پسند کرتے ہو وہی معاملہ لوگوں کے ساتھ کرو اور یہ صفت محترم بھائی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ صفت پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے، ہم نہیں تو ہمارے گزری ہیں انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے کامیاب ہے وہ انسان اور کامیاب ہے وہ زندگی جو ماضی کو یاد رکھ کر گزاری جاتی ہے رب آدمی سے دعا کے سور یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی روٹی کٹا پر مارے اور محترمائیو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم رجب کا مہینہ ختم کر کے شابان میں داخل ہو چکے جس کا مطلب یہ ہوا اب رمضان کا مہینہ بس بہت قریب رہ گیا ہے رمضان کا مہینہ ہم سے بہت بہت قریب رہ گیا ہے تین چار ہفتوں کی بس میں ہے اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تبارک اٹھانا زندگی نصیب کرے کہ ایک ہی رمضان نہیں ہماری زندگیوں میں بار بار رمضان آئے دوسری بات یہ ہے شابان کے سلسلے میں امن مومنی صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ نفل روزے اگر رکھتے تھے تو شابان کے مہینے بھی آپ رکھا کرتے تھے شابان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور ام المین خود اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے مجھ سے قضا ہو جایا کرتے تھے ان کی قضا بھی میں شابان ہی نہیں کیا کرتی تھی عمر ممین فرماتی تو لہذا شابان جب آیا ہے تو ایک پیغام ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے جن کے روزے پچھلے رمضان میں قضا ہو چکے ہیں اور انہوں نے ابھی تک وہ روزے نہیں رکھے انہیں چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے شابان کے ختم ہونے سے قبل قبل اپنے روزے قضا کر لیں اور روزوں کی قضا کے ساتھ نسل روزوں کا احتمام بھی کریں رب العالمین ہمیں شابان کا کمہ حب تحول کرنے اور اس میں کمہ کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم تل قرآن العظیم و نفعنا و یاکم بما فیہ من الآیات و دیکل حقیم انہو تعالی جواب کر